رحمۃ الحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام ورڈ اور باقی تمام ورڈ صاحب میں موجود برادران خارا سام سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درج یہ کتاب نقائد نبادشاہ سوالان جوال میں سے درس نمبر 22 جو کہ قیامت کے موضوع پر یہ باہر چل رہا ہے اور اس میں درس نمبر بائیس ہے سوال نمبر 67 سکسٹی سیون سے شروع ہو رہا ہے سوال چونکہ کتاب سوال جواب پر مبنی ہے تو قیامت کے بارے میں جو ہے کل چمکی سیاست علیہ رحمٰن فرمایا قیامت کی دو بڑی قسمیں ہیں قیامت انفس کی قیامت آفاقی پھر انفذ کی چار قسمیں ہیں کی آفاقی چار قسمیں تو انفذ کی پہلے دو قسم جو ہے ایک قسم پلیہ قیامت صغرائے انفسیہ نفس پر آنے والی چھوٹی قیامت اس سے ملاد آپ نے کہا کہ منہ تو قبلانتا منہ مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی توبے کے ذریعے سے خواہشات نفس کو مار کر, مار کر اپنے اندر سے برائی سے برے صفات کو نکال کر اچھے صفات سے متصف ہونے کو اور ایک الہی اور خدا پسند انسان بننے کو آپ نے قیامت صغرائے انفسیہ سے تعبیر کیا ہے نفس کے تربیت کے مختلف مراحل نشق و آنے والی کیونکہ قیامت میں مطلب کیا دہرت بظاہر دیکھا جاتا تو قیامت ہے وہ چیز جو انسان کو پسند نہیں آتی ہاں ان کو چھوڑ کر انسان جو ہے جو پسند نہیں آتے ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور جو پسند ہے مادی جنیوی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے ان ہے جو ہے اس کو موت اختیاری سے بھی تعبیر کیا ابھی سوال نمبر ستاسٹھ جو سکسٹی سیون قیامت وسطیٰ کے بارے میں شاہ شد علیہ کیا فرماتے ہیں قیامت کی دوسری قلم نفس پر آنے والی قیامت انخوشی ہے ہاں جی وسطیٰ کے بارے میں شاہ شد علیہ کیا فرماتے ہیں نفس پر آنے والی درمیانی ہاں جی قیامت سے کیا مراتے تو جواب اس میں شاہست علیہ رحمٰہ کی کتاب عقائد سے لیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں عالم ملک عالم ملک یعنی ہماری یہی عالم ہے ہاں یہی عالم ہے جس کا عالم مشاہدہ بکا جاتا ہے عالم شہادت بکا جاتا ہے عالم طبیعت کہا جاتا ہے اسی کو عالم ملک بھی کہا جاتا ہے فلسفہ عرفان کے تصلح میں ہماری یہی دنیا ظاہر دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو عالم ملک کے ظاہری مکاشفات حالات رونمائی مقاشفاتی جان اس جو پردے ہٹ جاتے ہیں یعنی کشپ کا معنی پردہ ہٹ جانا پردہ ہٹ کر حقیقت کا نظر آنا تو عالم ملک کے ظاہری مکاشفات یعنی حالات رونمائی حالات معلوم ہونے سے مکاشفات کے معنی یہ پردہ ہٹ کر حالات نظر آنا تو عالم ملک کے ظاہری ملک یہ ظاہری چیزیں جو ہمیں نظر آ ہے اس سے ہٹ نکل کر عالم ملکوت کے عالم ملکوت اسے عالم کے باطین کو بھی کہا جاتا ہے ہاں اور اس کے علاوہ فرشوں کے عالم ارواح کے عالم کو بھی عالم ملکوت کہا جاتا ہے تو اسے عالم ملک کے ظاہری مقاشفات یا جو ہمیں نظر آ سے ہے عالم ملکوت کے معنیوی باطنی مشاہدات باطنی مشاہدہ یہ کسی حقیقت کو دیکھنا پردہ ہٹ کر حقیقت کو دیکھنے کو مشاہدہ کہا جاتا ہے تو باطنی مشاہدات باطنی حالات رونمائی کی طرف یعنی باطنی حالتوں کو دہنے کی طرف منتقل ہوتے ہوئے انسان جو ہے اس ظاہر دنیا سے اپنی عمل عبادت بندگی ایک مشدِ کامل کی سرپرستی میں امام وغیرہ رسول انبیاء اور رسول کے حقیقی تربیت کے نجے میں جو ہے باطنی مشاہدات کے ظاہری مقاصوات سے نکل کر باطنی مشاہدات کی طرف منتقل ہوتے ہوئے انسان کو ان حصیوں کے زمرے میں شامل ہونے کا نام انسان جو ان حدوں کے زمنے میں شامل ہونے کا نام قیامت وجہ ہے یا انخوش کہ جن کے باطنی احوال کے بارے میں یعنی ان ادشے اور سال لوگوں کے بارے میں شامل ہونے کے نام جن کے بحوال جن کے باطینی احوال کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ کے ایک حدیث کا ترجمہ اصل تقاضم عبارت ہے فرماتے ان کے جسم دنیا میں اور دل آخرات میں ہیں ہاں جی جسم نین ابدان ہوں فی دنیا و اروا ہوں فی ان کے جسم دنیا میں ہیں اور دل آخرت میں ہیں اسام سے زمینی محلوم لگتے ہیں روح جی اور, اور جو ہے مگر ارواح سے عرشی محلوق ہیں ارواح اروا سے ماشور کتاب وتقاد میں یہ عبارت آبی پھر رسول اللہ کے عالیہ سے کہ نقل فرما ہے یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تو اسی دنیا کے اندر ہیں تو جسم کی ظاہری جسم و ساخ اور مل کردار دیکھیں گے تو آپ کو یہی دنیا وہ لگیں گے لیکن روحی طور پر جو ہے ان کا دل آخر طرف ہے ظاہر میں دنیائی ہانجے زمینی محلوق لگتے ہیں مگر الواض سے عرشی محلوم ان کے روح اتنی پاک اور طیف ہو چکا ہے کہ وہ عرشی مہلوک ہیں ہاں یعنی چلتا پھرتا یوں سمجھو فرشتہ صفت فرشتہ صفت انسان بن جاتے ہیں ہنج فشتہ صفات انسان بن جاتے ہیں اور ہمارے درمیان ہیں ہنچن جنبیہ کے والے میں کفار قریش بولتے تھے مال حاضر رسول یہ کیسا رسول ہے یاقولولیمشی فلاسو ہمارے طرح بازاروں میں بھی گھومتے ہیں کھانا پینا کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا صحیح ہے یہ ظاہری طور پر جسمانی طور پر تم جیسا ہے لیکن انمایوں حال ہے لیکن روحانی طور پر یہ اتنا انچا عظیم مقام رکھتا ہے کہ اللہ ان سے کلام فرماتا ہے اللہ ان سے ان پر وہی فرماتا ہے ان پر ان سے الہام کرتا ہے کبھی مال واسطہ کبھی بلا واسطہ تو یہ ان کا عظیم مقام ہے تو اس مقام میں پہنچ جانا اس دنیاوی ظاہری حالات سے نکل کر ایک باطنی نورانی حالت کے میں پہنچ جانا زمینی ظاہری طور پر زمینی محلوق اور باطن سے ہاں آسمانی محلوق اور روح اس کا ہاں جی سے منسلک ہونا اور وہاں سے فیض حاصل ہوتے رہنا اس عالم میں فنا ہو کے رہنا یہ جو ہے اس اس قیامت کو اس کو شاس نے قیامت وسطیٰ انفسیہ ہے ہاں جی اس کے بعد سوال نمبر سے اٹھاسٹھ ڈیٹ سکسٹی ایٹ قیامت قبرائے انفسے کس کہتے ہیں اور نصف پر پیش آنے والی بڑے قیام کس کہتے ہیں یہ بھی جو ہے پر آنے والی اپنی اختیار سے ایک منشدِ کامل جامعہ علیہ السلام عیمۂ معصومین ان کی سرپرسیم انسان کی تربیت ہو جاتی ہے تو یہ طریقت کے کتابوں میں جو ہے ایک منزل آتا ہے مجھے یہی سب سے پہلے عام انسان کی طرح ہیں اچھے انسان کی طرح برے انسان تھا نکل کے اچھا انسان اس کو ناانف کا اس سے پھر ہوا اس کو عالم ملک و ملک میں اس سے سفر کی اس کو موقع ملا اور اس کا باطن فرصہ صفت ہوا ہاں گناہوں سے آلودگیوں سے سب سے پاک ہو کر تو اس مقام اس کو جو ہے عالم کا شبہ میں ہاں جی معنوی عالمی ملکوت مانا ہوا اس کے بعد تیسرا جو عالمی جبروت ہے یعنی انسان جو ہے خدائی صفات سے اس عالم منزل میں پہنچنے کے بعد بعد پھر اس عالم منزل میں موجود خدائی صفات سے متصف ہو جانا ہاں جی یعنی خدائی صفاتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی علمی بے سے اس کو مزین منور کرتے ہیں وہ صاحب کرامات بن جاتی ہیں قدرت الہی سے اس کو نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی مقامات اور وہ جو ہے مادی صورت سے نکل کر ایک نورانی معنوی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں تو اور اس میں جو ہے عام لوگوں کی وہ بہت ہی نورانی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں اور, اور فنا ہاں یوں سمجھو فن کے منزل میں رہتے ہیں تو شفاعت الہی میں غرق رہتے ہیں شفاعت الہی میں سب جو غوطہ زن رہتے ہیں ان حقائق کا نظارہ کرتا رہتا ہے ان معنوی کیفیتوں کا تو شاسک جو ہے قیامت قبرہ انفضا کس کہتے ہیں جواب قدر کا جیسے لیا ہوئے قیامت قبرۂ انفضۂ سے متعلق شاہ سید محمد نروش الرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ملکوت ہے ملکوت سے پہلے والے جو عالم تھا عالم ملکوت ہے اور وہ کا عالم ہے ہاں اس میں انسان ظاہری طور پر اس سے زمین والے ہیں باطن سے آسمان والے تو عالم ملکوت اور حد بسر کے سامنے ہماری نگاہ کے سامنے موجود اخلاق کے دائرے سے اس مادام آسمانوں کے دائرے میں محدود قول و نفوس کی قید سے آزاد ہو کر اس محدود دائرے سے آزاد ہو کر عالمی جبرود و اور آزاد ہو کر عالمی جبرود میں پہنچیں وہ آسام سے عالم جبروت ہوتی ہے وہ آسام سے مناظہ ہے پاک و بینیات عالمی جبرود ہے وہ اقل اول اور حیات کے اس سمندر میں یعنی عقل اول اور حیات کو عقل اول جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور مقیقت محمدی جی کو عقل اول سے تعبیر کیا ہے تو نہیں آپ کے مقام کو آپ خود نہیں آپ کے اس مقام کو جس روحانی منزل پر فائس ہے اس مقام کو عقل اول اور حیات کے اس سمندر میں جس کا کوئی ساحل نہیں یا اللہ تعالی کی انی اس حیات سے تعبیر کرتے ہیں اس سمندر میں جس کا کوئی ساحل نہیں اس میں غوطہ زنی کی بدولت یعنی اس اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یعنی اس سمندر میں غوطہ زنی کی بدولت فرمانے الہی اللہ تعالیٰ کی اس کی روشنی میں کہ ان معصول قرآن قیامت میں قیامت کی آیت کو جانزگی فرماتے ہیں ان معصول لوگوں کے سواجنی اللہ چاہے دوسرے تمام زمین آسمان والے پہلی مرتبہ اسرافیل کے سرخ ہونے پر بے ہوش ہو جائیں گے جب دوسری متوسر فون کا جائے گا تو وہ سب کھڑے حیرت زدہ اور پریشان حال میں دیکھ رہے ہوں گے تو اسی کیویت اس بندے کو دنیا میں ہوگا محسوس گروہ اس میں سے پھر باقی سارے تو بے ہوش ہو جائیں گے لیکن محسوس گروہ جو کہ بے ہوش نہیں ہوں گے کہ مزدا بننے کا نام قیامت غبران ہے یعنی یوں سمجھو دنیا سارے خوابدہ ہے دنیا سارا جو ہے مادی دنیا میں غرق ہے لیکن یہ انسان جو ہے بیدار دل ہے ام اللہ کی یاد میں مصروف ہے خدائی سے اس اللہ کی حیات اوزی میں وہ فنا ہے ہاں جی اس مانوی کمالات سے وہ متصف خود متصرف صرف دیکھ نہیں رہے خود متشف ہے اور اس باہر ساحل علم معرفت کے اس باہر ساحل سے باہر لا ساحل سے وابستہ ہو چکا ہے اور فنا فلّہ کی اس منزل میں موجود ہے فنا فل اللہ کی اس منزل میں موجود ہے ہاں اور اس باہر اللہ ساحل کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی رو اس کو عالمی جبروت کہا جاتا ہے اس میں پہنچ کر انسان فنا خدائی صفات سے متصف ہوتے ہیں بے نہاط علم معرفت اس کے اندر آ جاتے ہیں چنانچہ سلم نے فرمایا کہ سلونی معاشی تو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو تو اگر انسان سے اگر کوئی یہ کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو بھائی کائنات میں کتنی حقائق ہیں بھائی آسمانوں کے بارے میں سے پوچھا جا سکتا ہے زمین کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ہاں یہ جی حال مستل اس کائنات کے کتنی اور بور سوالات ہوں گے لیکن یہ بندہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے کیوں تیاری اس لیے فرمائے مولا مولانی فرمائے سالونی معاشر تو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں تو مولانا علیہ السلام جو ان اعلیٰ مقامات پہ خواہش ہے ہاں یعنی اور اسی لیے آپ نے فرمایا لوک شفل لگے تمامزت تو یقینا اگر تمام پردے ہٹ بھی جائیں موشالی کے یقین میں جو اللہ کے بارے میں اللہ کے صفات کے بارے میں ہاں یعنی اس کائنات کے بارے میں کوئی جو ہے میرے یقین میں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ یہ پردے آپ کے لیے پہلے ہی ہٹ چکے ہیں اور اس باہر اور اس حیات اور معرفت کے سمندر میں غوطن ہے اس, اس عظیم معنیٰ میں مقام پہ پہنچنے کو اسی عالم کو عالم جبرود بھی کہتے ہیں اور اس عالم میں انسان خدائی صفات سے متصف ہو کے رہتے ہیں. اور سوال نمبر انہتر سیونٹی سکسٹی نائن شاہ سید محمد نرواش اللہ علیہ قیامت اور کے بارے میں سب سے بڑی قیامت ہاں جی بارے میں کیا فرماتے ہیں جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اللہ نے قرآن فرمایا اََََََََََََََََََََََ اللّہل راجون ری سر بقرد نمبر ایک سو چھپن ہے ہم اللہ اللہ ہی کے لے ہیں اور اسی کے طرح ہی ہم نے پلٹ کے جانا ہے تو ایک دفعہ انسان جو ہے اللہ کی طرف سے آنے میں تو ہماری کوئی مرضی نہیں ہے اور جانے میں بھی موت طوی سے ہم جائیں گے موت استراری سے تو اس میں بھی ہمارے کوئی اختیار نہیں اللہ نے ایک دن معائن لکھا ہوا ہے کچھ دن میں ہم جائیں گے اس کو موت اختیاری بولتے ہیں. لیکن ایک اور مقام ہے اپنی مرضی سے ہاں یہ روحانی مراتب تو ایک کرتے ہوئے باطنی مراتب کو طے کرتے ہوئے عالمی ملک ملک اور شہادت سے پھر عالمی ملخود میں چلے جاتے ہیں ہاں اس عالم کے باطنی امور اور حقائق کو دیکھنے معنوی امور کو دیکھنے لگتے ہیں اس سے پھر بالتر عالمی جبرت میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر خدائی صفات علم بنیاد حیات اللہ تعالیٰ کی باہر لاسائل اور سیاحت سے منسلک ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر دنیا معلوم باطنی طور پر خدائی صفات سے متصف ایک عظیم انسان بن جاتے ہیں اس سے بال جو ہے پھر وہ انسان ہاں جی اپنے اختیار سے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور فناف اللہ اور بقاب اللہ کے ان اعلیٰ منازل پہ پہنچ جاتے ہیں تو عشایت کے دعا فرماتے ہیں کہ مارا قیامت عظمہ یا انفیا سے کامرات ہیں تو اشا سے جو اللہ تعالیٰ کے اس جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ ان نال اللّہ بھائی نل ہم بے شک ہم ہی اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوڑنے والے ہیں اس عید کی میں میں مخصوص افراد کے مراتب ہاں جی مخصوص افراد مراتب اور مقامات کے حصول میں اشام و ارواح آیان ثابتہ اور ہر قسم کی تعینات تشہشات کے ماحول اور صفات سے پوری طرح نکل کر عالم لاہود میں کھو جانے اور حقیقی زندگی میں زندہ رہنے کا نام قیامت عظمۂ انفسائے تو اس مقام کو مقامی بقا اللہ بولتے کے اصطلاح میں عرفان کے اسلام ہے جو وہ سب سے آخری منزل ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے ہاں جی دنیا سے جو ہے ایک مخصوص افریان کے محسود افرا کے مراتی مقامات کے حصول میں اشام و اروا ہاں اس کائنات میں جتنے بھی جسم میں عالم مادہ اروا پھر عالم باطن عالم ملکوت کے ارواح آیان ثابتہ جو ہے آئین شدہ کائنات کے خلق سے پہلے اس کائنات کے ہر شے میں بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم کے منجل کو آیان ثابتہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ہر شے کے بارے میں کائنات خلق سے پہلے کائنات کا نقشہ موجود ہے ہاں یہ جی کائنات کے ہر شے کے بارے میں تفصیلات اللہ کے پاس موجود ہیں اس تفصیلی علم کو جو کائنات کے ہر شے کے بارے میں اللہ کو اسے آیان ثابتہ فرماتے ہیں ان چیزوں پر بھی وہ آگاہی حاصل کو لیتے ہیں اور ہر قسم کے تعینات و تشہرات کہ ماحول صفات سے پوری طرح نکل کر نہ ہر ان تعین قید و بند سے پوری طرح نکل کر عالم لاہود اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے مقام کو کہا جاتا ہے جسے اللہ کی ذات سے صفات سے بھی نکل کر یعنی اس باہر ذات مطلق میں کہ اللہ پوری طرح نکل کر عالم لاہود میں کھو جانا اللہ تعالیٰ کے ذات کے اس مقام میں کھو جانا یعنی ذات سے ملاد اس کے صفات اس کے حیاتِ متناہی کو درک کھل لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت متناہی کو درا کر لیتے ہیں علم لامتناہی کو درخ کر لیتے ہیں اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے اللہ ہے عظیم ذات ہے جو اس کی جو ہے کسی بھی زاویے سے نہ اس کے وجود کو لے کوئی قید بند ہے نہ اس کے صفات کے لیے کوئی قید بند ہے ایک بحر لا ساحل ہے اس میں انسان جتنے بھی ہزاروں سال بھی اس میں سفر کرتے رہیں اس اس ذات کی جو کسی کے پر نہیں پہنچنا ہے اس حقیقت کو درک کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اسی عالمی معنیٰ میں تو یہاں فرمایا کہ جو ہے عالم اللہ میں کھو جانے اس کو حناف اللہ بولتے ہیں پھر اور حقیقی زندگی میں زندہ پھر بقابلّہ حقیقی زندگی میں زندگی رہنے زندہ رہنے کے سمرات اور پھر بقا باللہ کے مقام میں پہنچ کر رہنے کا نام قیامت عظمۂ انفسین اور بقا باللہ کے نام پر رہتے باقا بلّہ کے مقام پہ انسان خدائی صفات سے متصر رہ کر باقی رہتا ہے تو یہ آج کا درس یہیں پر انتفاق کر لیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کل آگے بڑھتے ہیں انشانلہ.